یہ جو غلط فہمی ہے وہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھنا کہ خواب بشارت ملی ہے کہ یہ عمل درست ہے یا یہ, یہ عمل کرو تو ہم کیسے اس چیز کو غلط کہیں خواب میں مشارت ملی اور اس کا ایک قصہ ہے بہت مشہور قصہ ہے یہ نیٹ پہ بھی آیا ہے عراق میں تنظیم قاعدہ سے ایک قصہ انہوں نے بیان کیا ہے ابو نور نجدی کا نام نوٹ کے ابو نور نجدی کہ اس شخص کا نام لکھ دیا تھا لکھ دیا گیا کتیبت شہدا میں کتیبہ ایک خاص فوجی دستہ ہوتا ہے یا گروپ ہوتا ہے مجاہدین کا جیسے وہ کہتے ہیں جو خودکشی حملے کے لیے تیار جو اسپیشل خودکوش حملوں کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے جو کہ کتیبت شہدا کہتے ہیں ان کو تو ان کے لیے ان کو تیار کیا ان کا نام لکھ دیا تھا جب ان کا نام لکھا تو تھوڑا سا پریشانی لاحق ہوئی اور اور تھوڑا سا ڈرتے رہے اسے نہیں کہ موت سے ڈرنا نہیں وہ کہتے موت سے ڈرنا نہیں تھا لیکن وہ یہ ڈرتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے اور کوئی مسلمان مر جائے جیسے کہ بعض علما کہتے کہ مسلمان کا قتل کرنا جائز دہشت گردی ہے تو اس شک میں پڑ گیا تھا وہ کہ میں یہ خودش حملہ کروں یا نہ کروں اور وہ جب رات کو سوتا تھا تو یہ دعا کر کے سوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خواب کے ذریعے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور مجھے کوئی بشارت ملے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو ایک مرتبہ رات کو سویا یعنی اس کو تو کچھ نہیں نظر آیا اس کا دوست جو ہے دوست میں باتیں کرتا رہتا تھا کہ میں نے یہ میری یہ تمنا ہے کہ میں رات کو کچھ دیکھوں جو میرا یہ فیصلہ حل ہو جائے کہ میں یہ حملہ کروں یا نہ کروں کیونکہ ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ نمبر دیکھا انیس اور آواز آئی تم جانتے یہ انیس کون ہے یہ وہ انیس ہیں جنہوں نے امریکہ کے دو قلعے گرائے دو ٹاور جو ہیں تم جانتے ہو وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ان کو اور یہ بیسواں ہے اور ایک تصویر نکالی تصویر تھی ابو نور نجدی صاحب کی تو جب صبح اٹھا اپنے دوست کو کہا دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے آپ کے لیے انیس وہ تھے بیسواں آپ کی تصویر بھی مجھے دکھا دی گئی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کا جو غم تھا وہ دور ہو گیا اس کو شک جو تھا وہ دور ہو گیا یقین تبدیل ہو گیا اور وہ اپنے اس بیلٹ کو خوشی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا دے جس میں بہت لگے ہوئے تھے اور چلا گیا ایک پولیس اسٹیشن میں ایک پولنگ اسٹیشن میں جہاں پر ان کی کوئی ان دنوں الیکشن ہو رہے تھے وہاں پر چلا گیا اس نے بم بلاسٹ کیا جس میں پندرہ پولیس والے مرے تھے دو کرسچن مرے تھے اور چھ مرتد مرے تھے وہ پندرہ پولیس والے کافر تھے دو امیرکن تھے کرسچن تھے اور چھ مرتد تھے گورنمنٹ والے جو تھے تو اس طریقے سے یہ عمل کیا سبحان اللہ یعنی مسلمان کا قتل کرنا یا نہ کرنا قرآن کو چھوڑ دیں حجیت کو چھوڑ دیں بنیادی علم کو چھوڑ دیں صلی صالحین کے اقوال کو چھوڑ دیں اور ایک خواب کا انتظار ہو کیا قتل کروں یا نہ کروں نمبر دو ہمارے جنگ صوفیوں کے ساتھ کس طریقے سے کیا جنگ صوفیوں کے خلاف ہماری سوفی کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود دیا میں نے فلام بزرگ کدے کا سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے مجھے یہ بھی اشارت صوفی بھی درست ہیں پھر مجھے بتائیں صوفی سنے کب سے پیدا ہو گئے سن جماعت بھی ہے صوفی بھی ہیں پھر تو آپ کی جنگ جو صوفی کے خلاف ہے بالکل بے بنیاد جنگ ہے کیوں کو پریشان کرتے رہتے ہو اگر خواب میں اور آپ یہ بہتر جانتے ہو کہ شیطان سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور صورت میں آ سکتا ہے اور آپ سے کیسے غلطی ہوئی کہ قلام مجید کی آیات کو چھوڑ کے احدید کو چھوڑ کے ایک خواب کی بنیاد پر اپنے اپنی جان بھی لے لی اور بسوان کو بھی قتل کر دیا میں بھول گیا تھا خواب میں وہ یہ تھا کہ اس نے یہ دیکھا جب جس دن اس نے بلاسٹ کرنا تھا اس نے رات کو خواب دیکھا میں بھول گیا تھا نا اس, اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا اور آسمان میں اڑا اور اذان سنی یعنی دوست کا خواب تھا پھر اپنے یہ خواب تھا دونوں کو ملا کے اس نے پھر یہ بلاسٹ کیا تو اس کا جو اپنا خواب تھا اس میں یہ تین چیزیں تھیں ایک تو خبر آواز آئی پھر ہوا میں اوڑے پھر اذان کا سننا اللہ نستا تو یہ میرے بھائیو خواب خوابوں کی بنیاد پر دین کبھی بھی نہیں بنتا ہمارے جو ماخد ہے دین کے شریعت کے صوفیوں کے پانچ صوفیوں کے لحاظ سے پانچ ہیں قرآن ہے سنت ہے اجماع قیاس خواب ہے خواب ہی ان کی وہ شامل کر دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کے خواب آپ لوگوں نے شامل کر دیے ایک طرف سے آپ کہتے ہم سلفی ہیں ہم سنی ہیں, ہیں دوسری طرف سے آپ خوابوں پر بھی اس طریقے سے عمل کر کے اور دین کی بنیادوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا آپ اس میں نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ قرآن اور سنت کے سامنے کبھی بھی خوابوں کی تعبیر یا خوابوں کی بشارت کوئی کام نہیں دے سکتی ہے